السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورت الملک آیت نمبر بیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام من هذا ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي هو جند لكم من دون ان الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي عرو اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کون ہے جو جس کا لشکر تمہاری مدد کر سکے کافر تو سراسر دھوکے میں ہی ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے جند کا مطلب ہوتا ہے لشکر جتھا یعنی کوئی لشکر ایسا نہیں ہے جتنا مرضی بڑا ہو جائے کوئی فوج ہو کوئی آرمی ہو جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے یہ شیطان نے ان لوگوں کو بہت ہی دھوکے مبتلا کیا ہوا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت ٹیکنالوجی ہے بہت طاقت ہے بہت سارے لوگ ہیں اور ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے مگر یہ صرف ان کا دھوکہ ہے ایسا ہی دھوکہ جیسے حضرت نوح کے بیٹے کو ہوا تھا اور حضرت لود کی بیوی کو ہوا تھا صدق اللہ العظیم